صدق اللہ وصدق و صدق رسول میرے محترم مجاہدین اسلام انصار و مہاجرین اور تحریک طالبان پاکستان کے رضاکاروں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ کا عظیم فضل و احسان ہے اور انعام و اکرام ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے اور خالص اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایسے وقت میں اور ایسے فتنے کے دور میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جب کہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں ڈالر اور ریال کی محبت میں مبتلا ہیں درہم و دینار کی محبت میں مبتلا ہیں اللہ سے محبت نہیں رکھتے رسول اللہ سے محبت نہیں رکھتے دین سے محبت نہیں رکھتے ایسے حالات میں اللہ تعالی نے ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دین کے لیے جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پر ہمیں اللہ کا صرف اور صرف شکر ادا کرنا چاہیے ہم اگر شکر ادا نہ کریں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے اللہ جل جلال نے قرآن کریم میں مومنین کو اور ایمان والوں کو امر فرماتے ہوئے حکم کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے وَلَا وَلَا انتم العالون ان تم مومنین یعنی سستی مت کرو اور غمگین مت ہوا کرو وہ انتم ان کن تم اور تم ہی غالب اور بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو الحمد اللہ جل جلال کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت نصیب فرمائی ہے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے اللہ جل جلالہ نے اس کے ساتھ ہمیں جہاد اور مہاجرین کی نصرت و امداد کی نعمت نصیب فرمائی ہے دور دراز ملکوں سے آئے ہوئے مہاجرین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم اپنے ہی وطن میں جہاد کی سبیل اللہ میں حصہ لے رہے ہیں اس لحاظ کا مقصد شریعت یا شہادت کے سوا کچھ نہیں لال مسجد میں ہماری بہنوں نے ہماری بیٹیوں نے اور ہماری ماؤں نے اور ہمارے علماء اور طلباء نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا مقصد شریعت کا نظام ہے اس کا مقصد شریعت شریعت کو نافذ کرنا ہے اور اس کا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی زندگیوں میں عملی پر عملی طور پر لانا ہے پاکستان کہنے کو تو اسلام کے نام پر بنا ہے لیکن ساٹھ سال سے زیادہ اس ملک کو بنے کو ہوئے ہیں لیکن یہاں پر کوئی فیصلہ اسلامی حکم کے مطابق نہیں ہوا کوئی فیصلہ شریعت کے مطابق نہیں ہوا کوئی فیصلہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق نہیں ہوا ہے ہمارے آبا و اجداد ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف میں جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کے ساتھ پرویز زرداری قسم کے خنزیر اور اس قسم کے شیاسی کھیل رہے ہیں اور ہماری قربانیوں کے ساتھ یہ لوگ یہ لوگ خیانت کر رہے ہیں اس لیے میرے محترم ساتھیوں آج اگر ہم اس جہاد میں مصروف ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے بعض لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان میں جہاد کی دعوت دیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستانی جہاد سے پاکستان میں جہاد شروع کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہے جہاد پاکستان کا جو سب سے بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہے ہم نے منافقین کو پہچانا ہے ہم نے مرتدین کو پہچانا ہے ہم نے ان لوگوں کو ان غداروں اور خائنوں کو پہچانا ہے جو کہ دین کا سودا کرتے ہیں جو کہ اسلام کا سودا کرتے ہیں جو کہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں مسلمانوں کی مساجد و مدارس پر بمباری کرتے ہیں مدرسوں کو بموں سے اڑاتے ہیں مسجد و محراب پر بمبار طیاروں سے بمباری کرتے ہیں اور مسلمانوں کے املاک کو تباہ کرتے ہیں مسلمانوں کے بازاروں کو تاراج کرتے ہیں مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں مسلمانوں کی عزت و ناموز کے ساتھ کھیلتے ہیں مسلمانوں کی جان و مال کے ساتھ کھیلتے ہیں الحمد ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہے ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانے الحمد ہم نے اپنے دشمن کو پہچان لیا ہے اس لیے ہمیں دشمن کو پہچاننے کے بعد اس کے خلاف بھرپور انداز میں مقابلہ کرنا چاہیے اس کے خلاف بھرپور انداز میں جہاد میں حصہ لینا چاہیے بھرپور انداز میں قربانیاں دینی چاہیے ہمیں تھکنا نہیں چاہیے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے سستی نہیں کرنی چاہیے والد اور سستی مت کرو کہ اس کے تم لوگ فیصلے اور سرش کی طرف ان کو بلاؤ وہ تمعم اور تم ہی غالب ہو کر رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے آمَنُوا اے ایمان والو اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم کرے گا تمہارے قدموں کو جمع دے گا وہ لبین اور جنہوں نے کفر کیا فتح صحم ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو ود اللہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد فرمائے گا میرے محترم ساتھیوں نوجوان پیدایوں اور تحریک طالبان پاکستان کے جان نثاروں الحمد ہم نے اپنے عظیم مقصد کو سمجھ لیا ہے ہم نے اپنے عظیم راستے کو سمجھ لیا ہے ہم نے اس کے لیے اپنے بزرگوں کو شہید کروایا ہے اپنے امیروں کو شہید کروایا ہے اس کے لیے ہم نے اپنے گھروں کو قربان کیا ہے اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنی تجارت کو خیر کہا ہے اپنے بازاروں کو چھوڑ دیا ہے ہم اس عظیم مقصد کے لیے یعنی پاکستان میں شرعی نظام نافذ کرنے کے لیے ہر قسم کے قربانیاں دے رہے ہیں اللہ تعالی ہماری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے انصار و مہاجرین کی کوششوں کو اور قربانیوں کو قبول فرمائے ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں جس پر محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے اور انہوں نے یہ تمنا اور آرزو کی تھی ولبی نقط محمد فخل افضو افتل افضو افعتل یعنی قسم ہے اس داد کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے یعنی اللہ کی قسم میں اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتا ہوں اور شہید ہونا چاہتا ہوں میری آرزو ہے کہ اللہ کے راستے میں میں لڑوں اور شہید کیا جاؤں پھر لڑوں, پھر لڑوں اور شہید کیا جاؤں پھر لڑوں اور شہید کیا جاؤں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی ان کے صحابہ کرام اکثر شہید ہوئے اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپ تاریخ دیکھیں تو اکثر آپ کو شہدا نظر آئیں گے چار خلیفوں میں سے تین خلیفے شہید ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ ممبر رسول اللہ پر شہید ہوئے محراب مسجد نبوی میں شہید ہوئے مسجد نبوی کے اندر شہید ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے علی رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے شہید ہوئے حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے ہمارے اکثر صحابہ جو کہ ہمارے مشران اور ہمارے طلب صالحین اور بزرگان ہیں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں اگر ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں ہماری جان چلی جائے اللہ کے راستے میں ہم اپنی جان کو قربان کر دے اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت اور کوئی خوشبختی اور کوئی بخداواری اور کوئی کمال ہمارے لیے نہیں اگر ہم اللہ کے راستے میں ایک جان نہیں خدا کے قسم اگر سو جانے ہم اسلام کے لیے دین کے لیے محمد اور رسول اللہ کے لیے اللہ کے لیے دین کے لیے قربان کر دیں تو یہ کوئی یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے یہ نقصان کا سودا نہیں ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ اس طرح کی آرزو کیا کرتے تھے اے اللہ نے تو مجھے صرف ایک جان دی ہے اگر میرے سر کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی ہزاروں میری جانیں ہوتی ان سب کو میں تیرے راستے میں قربان کرتا میرے ساتھیوں نوجوان بدائیوں آپ کے سامنے جو دشمن کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے جو دشمن موجود ہیں یہ یہود انارہ کے ایجنٹ ہیں یہود ان کے غلام اور مزدور ہیں یہود ان کے یہ بچے نہیں ہیں بلکہ ان کی مثال رنڈیوں کی تھی ہے رنڈی جس طرح کہ اپنی عزت و ناموز کو بیچتی ہے اسی طرح انہوں نے پاکستان کے عزت کو بیچا ہے پاکستان کے مسلمانوں کی عزت کو بیچا ہے پاکستان کی فرمت کو بیچا ہے اس لیے ان کے خلاف کیجئے اور ان کے خلاف مضبوط انداز میں جہاد کیجئے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کیے ہیں بمبار طیارے استعمال کیے ہیں جاسوس طیارے استعمال کیے ہیں ٹینک استعمال کیے ہیں اور توپ استعمال کیے ہیں مارٹر استعمال کیے ہیں اور کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ ان کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا آج اگر یہ کہتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنوبی وزیرستان مسود کے علاقے کو ہم نے قبضے میں لے لیا ہے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ ہمارے مجاہدین شمال میں موجود ہیں شکتوی اور جنتا میں موجود ہیں ڈھیلے اور پروند میں موجود ہیں اور بدر اور کانپورم کے علاقے میں موجود ہیں الحمد ہمارے مجاہد کل بھی غالب تھے آج بھی غالب ہیں کل بھی غالب رہیں گے اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کے مجاہد ہے اللہ کا دین کبھی بھی نہیں مرتا اللہ کا دین کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا تو اللہ کے دین کے دیوانے کس طرح ہلاک ہو سکتے ہیں اللہ کے دین کے دیوانے اپنی جان کو قربان کر دینے کو کامیابی سمجھتے ہیں بیت اللہ امیر صاحب کی شہادت کو ہم نقصان نہیں سمجھتے بلکہ کامیابی سمجھتے ہیں ہم اس سے پہلے بہت سارے بزرگوں کے قربانیاں دے چکے ہیں غازی عبد الرشید شہید کے قربانی دے چکے ہیں مفتی نظام الدین شامدی شہید رحمہ اللہ کے قربانی دے چکے ہیں یہ تو حالیہ تاریخ ہے اس سے پہلے بھی ہم کئی لوگوں کی کئی بزرگوں کی قربانیاں دے چکے ہیں ہم بزرگوں کی شہادت اپنے امیروں کی شہادت کو کامیابی سمجھتے ہیں ہاں اگر ہمارے عمرہ اللہ حفاظت فرمائے تسلیم ہو جائیں مذاکرات کر کے حکومت کے سامنے سرنڈر ہو جائیں اور ان کے سامنے غلط فیصلوں اور غلط شرطوں کے سامنے تسلیم ہو جائیں تو یہ ہماری ناکامی ہوگی یہ ہماری ناکامی ہوگی اور ہم اس طرح کی ناکامی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی جو جہاد اس وقت وزیرستان میں جاری ہے پورے پاکستان میں جاری ہے اس کے مقصد شریعت یا شہادت کو ہمیں نصیب فرمائے اے اللہ ہمیں ایسی زندگی آتا فرما جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تلے ہو اور اگر یہ زندگی ہمیں نصیب نہ ہو سکے تو ہماری گردنوں سے ہماری گردنوں سے اور ہمارے گلوں سے اور ہمارے سینوں سے گولیوں کو آر پار کر دے تاکہ ہم تیرے حضور اس حالت میں پیش ہوں کہ ہمارے سینے چھلنی ہو اور ہمارے ہمارے سر کٹے ہوئے ہو اور تو جب ہم سے پوچھے اے میرے بندے تیرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہم کہہ اے اللہ یہ تیری شریعت کے لیے ہوا تیرے دین کے لیے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن کافروں کے سامنے ہمارے سر نہیں جکنے چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ غالب على امره ولیکن اکثر الناس لا يعلمون والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ